بسم اللہ الرحمن الرحیم الاراف نام اس سورا کا نام آراف اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی آیات چھیالیس اور سینتالیس میں آراف اور اصحاب کا ذکر آیا ہے گویا اسے سورائے آراف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورا جس میں آراف کا ذکر ہے زمانہ نزول اس کے مضامین پر غور کرنے سے بیان طور پر محسوس ہوتا ہے